امام کے اگر پیچھے مقتدی ہے اور اتحیات کے بعد اگر اس نے درو شریف پڑھ لیا بھولے سے تو مقتدی پر سجدہ دساؤ نہیں امام نے اگر پڑھ لیا تو امام پر سجدہ سو ہوگا وہ بھی سن لیجیے باپ جس میں ایمان تازہ ہو جائے اطحیات پڑھی اطیات پڑھنے کے بعد اس نے درو شریف پڑھ لیا ٹھیک ہے نا اب اس پہ سجدہ دساؤ واجب ہو گیا قانون سنیے نماز کا کیا ہے نماز کا قانون یہ ہے کہ جب اس نے اطیات پڑھ لی اور دو رکت والی اطیات اب اس کا کھڑا ہونا فرض تھا فرض میں تاخیر ہوئی سجدے سہو کا مطلب یہ ہے کہ واجب ترک ہو اور یا فرض میں تاخیر ہو تب سجدے سہو جو ہے وہ اس پر واجب ہوگا چونکہ اتحیات کے بعد کھڑا ہونا فرض تھا درو شریف اس نے پڑھا تو فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو آپ الگ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ پہ بھی سجدہ سا ہوا. امام اگر نماز پڑھا رہا اس پہ بھی سجاؤ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب یہ فتویٰ دیا رضی اللہ عنہ تو ہماری کتاب مشہور ہے کہ حضور علیہ السلام خواب میں آئے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ ابو حنیفہ تم نے درو پڑھنے پر یہ فتویٰ دے دیا کہ سجاؤ کرو انہوں نے کہا حضور میں نے فتویٰ کیا دیا میں نے فتویٰ یہ دیا تیات پڑھنے کے بعد اس نے بھولے سے درو شریف پڑھا درو شریف بھی کوئی بھولے سے پڑھنے کی چیز تو حضور علیہ السلام نے مسکراہ کرنا تم نے صحیح فتو دیا کہ درو شریف جیسی مقدس چیز کو بھول کے کیوں پڑھ رہا